بسم اللہ الرحمن الرحیم افادات حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر صورت فاتحہ اور حقیقت الصلاط مختصر تعارف حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دو تصانیف کے بارے میں حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مفصل تعارف تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے نمبر ایک تفصیر سورہ فاتحہ کی یہ تقریر سن بارہ سو پیتیس ہجری میں ایک مرتبہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ میں بھی چند سید علما کے سامنے کی تھی اور وہ بھی اس سے بے حد متاثر ہوئے ان علماء میں لکھنؤ کے نامور عالم مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اشرف بن نعمت اللہ لکھنوی بھی شامل ہیں آپ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیت سے سرفراز ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے دو فائدے حاصل ہوئے ایک تو صورت فاتحہ کی تفسیر حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بیان کی کہ میں نے باوجود کئی تفسیروں کے مضمون یاد ہونے کے کبھی نہیں سنی تھی اور دوسرا اسی شب کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی نمبر دو یہ تفسیر اپنے سلاست اور روانی میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی موضح قرآن کے بعد اردو زبان میں دوسری کوشش ہے نمبر تین یہ تفسیر موضوع اور انداز بیان دونوں کے اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے اس میں آج بھی شگفتگی اور دل آویزی موجود ہے جو قدم قدم پر دامن دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے نمبر چار ان رسالوں کے مطالعے سے یہ بات بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے خلافہ نے جہاں اسلام کی صحیح ترجمانی کی ہے وہاں ان خاصان خدا نے اردو زبان کو بھی بڑی ترقی دی ہے نمبر پانچ ان رسائل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو دینی باتوں کے سمجھانے کے لیے عام فہم سلیس اور ٹھیٹ اردو میں مختصر رسالے لکھنے کی داغ بیل سب سے پہلے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی تھی انہیں کی روشن ان کے خلفاء اور مریدان باخلاص شاہ اسماعیل شہید مولانا خرم علی بلہوری المتوفی سن بارہ سو تہتر ہجری اور اولاد حسن قنوجی المتوفی سن بارہ سو ترپن ہجری رحمتہ اللہ علیہ نے اختیار کی اور روزمرہ کی سادہ اردو میں مفید رسالے لکھے نمبر چھ ان رسائل سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بلند علمی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے آپ کو اللہ تعالی نے ظاہری و باتنی جامعیت عطا فرمائی تھی آپ کو مشکل سے مشکل مسائل سیدھی سادھی مثالوں سے سمجھانے پر بڑی قدرت حاصل تھی حضرت مولانا عبدالحی الحائی بڈھانوی اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر علماء جن کا ثانی کم پیدا ہوگا اپنے شبہات علمی آپ سے پوچھتے اور حل کراتے تھے